باب نمبر اڑتالیس شب داری میں اوقات کی تقسیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولدین یوبیتون رب ہم سجد و پارہ نمبر انیس سورت الفرقان یہ لوگ وہ ہیں جو سجدے اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے فلاط علم و نفسم عقف من قرۃ آئینوں جزا امبانوں یا ملون کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا پوشیدہ رکھی گئی ہے یہ ان کے اعمال کی جزا ہے اس آیت کی تفسیر میں عملہم سے شبیداری کی عبادت مراد لی گئی ہے اللہ تعالی کے ارشاد وسطین و بصبر کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ نفس کے مجاہدہ اور دشمن کے مقابلے میں رات کی نماز کے ذریعے استقامت و امداد حاصل کرو حدیث شریف میں وارد ہے علیہ کم بیام الف مرداتیل رب رات کو اٹھ کر عبادت کرو کیونکہ اس میں تمہارے رب کی رضا مندی ہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کا یہی طریقہ رہا ہے یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور اس کے بوجھ کو دور کرتی ہے شیطان کے مکر و فریب کو زائل کرتی ہے اور بیماری کو جسم سے نکالتی ہے بزرگان صلف کی ایک جماعت تمام رات عبادت کیا کرتی تھی یہاں تک کہ چالیس طبعی حضرات ردی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سلسلے میں یہ منقول ہے کہ وہ عشق کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے یعنی شب بھر عبادت میں بسر کرتے تھے ان حضرات میں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ حضرت فدیل بن عیاد رحمتہ اللہ علیہ حضرت وحیب بن الورد حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ علی بن بکار حضرت حبیب اجمی حضرت قہمس بن ان محل حضرت محمد بن المنکدر، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت شیخ ابو حازم رضی اللہ وغیرہ شامل تھے شیخ ابو طالب مکی نے اپنی تصنیف قوت القلوب میں تمام حضرات کے نام ان کے نسب ناموں کے ساتھ تحریر کیے ہیں بہرحال اگر کوئی شخص تمام رات عبادت نہ کر سکے تو دو تہائی ایک تہائی یا رات کے کم از کم چھٹا حصہ عبادت کرنا مستحب ہے اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ یا تو رات کے پہلے سلوس میں سوئے اور اس کے بعد اٹھ کر عبادت کرے اور اس کے بقیہ آٹھویں حصے میں سو جائے یا نصف شب تک سوئے اور اس کے بعد نصف کے نصف میں عبادت کرے اور پھر ایک چوتھائی حصے میں سو جائے روایت ہے کہ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم کے حضور میں عرض کیا کہ بار الہ میں چاہتا ہوں کہ شب میں تیری عبادت کروں تو میں کس وقت اٹھوں بار یہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے داؤد نہ تم اول شب میں اٹھو اور نہ آخر شب میں کیونکہ جو رات کے اول وقت میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے اور آخر وہ آخر شب میں سوتا ہے اور جو آخر شب میں اٹھتا ہے وہ اول وقت یعنی شب میں سوتا ہے لیکن تم وسط شب میں اٹھو اور عبادت کرو تاکہ تم کو میرے ساتھ خلوت میسر ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ تنہا رہوں اس وقت اپنی حاجتیں میرے حضور میں پیش کرو شب بے کے موضوع اوقات بس شب بیداری کے خواب استراحت کے دونوں حصوں یعنی اول و آخر کے مابین ہونا چاہیے ورنہ اول شب ہی سے نفس غالب آ جاتا ہے اور صلاح دیتا ہے اس عرصے میں نفلی نمازوں میں مشغول رہنا چاہیے اور جب نیند کا غلبہ ہو تو اول شب میں سو جائے بیدار ہونے پر وضو کرے اس طرح وہ دو دفعہ اٹھنا ہوگا اور دو دفعہ سونا یعنی اول شب اور آخر شب میں جو بہترین صورت ہے اس وقت نماز شروع نہ کرے جب تک نیند کی حالت ہو نماز اس وقت پڑھے جب اچھی طرح بیدار ہو جائے اور اپنی کہی بات کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کیونکہ منقول ہے لکل لَا لَا بد ولیل یعنی رات میں اپنی ذات پر سختی برداشت نہ کرو ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت رات کے وقت نماز پڑھتی ہے اور جب اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ ایک رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہے داکہ بیدار رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل اس فعل سے اس کو منع فرمایا یعنی ممانعت فرمائی کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ارشاد فرمایا جو کوئی رات کے وقت نماز پڑھنا چاہے تو وہ اتنی دیر تک ہی پڑھے جتنی دیر وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہو اور جب اس پر نیند کا غلبہ ہو تو وہ سو جائے حضور صلى الله <سؤال> عليه وسلم لمزيد ارشاد فرمايا ولا تشاد هذا الذين فأنه مطين فمن يشاد يغلبه ولا تبغد إلى نفسك عبادة الله اور اس مذہب اسلام کو سخت نہ بناؤ کیونکہ یہ خود مضبوط و متین ہے اس لیے جو کوئی اس کو سخت بناتا ہے وہ خود مقلوب ہو جائے گا یعنی مشکلات پیدا کر کے اللہ تعالی کی عبادت کو اپنے نفس کے لیے مجب نفرت نہ بناؤ طالب حقیقت کا دستور العمل طالب حقیقت کے لیے شاعنشان نہیں ہے کہ فجر طلوع ہو جائے اور وہ سوتا رہے البتہ اگر رات کو اٹھ کر کافی دیر تک اس نے عبادت کے لیے قیام کیا ہے تو اس صورت میں اس کو معذور سمجھا جائے گا لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ اگر وہ رات میں کم عبادت کرے یعنی کم بیدار ہے اور طلوع فجر سے پہلے بیدار ہو جائے تو یہ بات اس سے کہیں بہتر ہے کہ بہت رات تک جاگا جائے یعنی عبادت کی جائے طلوے فجر پر سوتا رہے جب عابد فجر سے قبل بیدار ہو تو اس کو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا اور تصبیح میں مشغول رہنا چاہیے اور اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اسی طرح رات کے وقت بھی جب وہ دوگانہ سے فراغت پائے تو دوسرے دوگانہ میں مشغول ہونے سے پہلے تصبیح و استغفار میں مصروف رہے اور حضور پر نور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے اس طرح سکون حاصل ہوتا ہے اور قیام لیل کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ یہ می میری پہلی نیند ہے اگر بیدار ہونے کے بعد میں پھر سو جاؤں تو خداوند تعالی میری آنکھوں کو نہ سلائے ایک درویش نے مجھے اپنے شیخ کی نسبت بتایا کہ وہ اپنے رفقا کو رات بھر میں ایک دفعہ سونے اور دن میں بھی صرف ایک بار کھانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات کے وقت اٹھو خواہ وہ اتنی دیر کے لیے کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ چوا جاتا ہے منقول ہے کہ اتنا وقت چار رکتوں کی ادائیگی کے برابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو تل من منتشا و طنز الملک میں من منتشا پارا نمبر تین سرا عمران تو جسے چاہے ملک عطا فرمائے اور جسے چاہے ملک چھین لے اس آیت کی تفسیر میں صوفیا کرام کا ارشاد ہے کہ اس آیت میں ملک سے مراد عبادت شبانہ ہے اور جو کوئی شخص کاہلی و سستی یا کم ہمتی سے اس کی تیاری میں غفلت یا اپنی روحانیت کے مراتب کے غرور میں رات کی عبادت سے محروم ہو جائے اس کو اپنی حالت پر آنسو بہانا چاہیے کیونکہ اس پر بھلائی کا ایک عظیم راستہ بند ہو گیا کبھی ایسی صورت بھی آتی ہے کہ کوئی صاحب معرفت قرب خداوندی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اور اس قرب و وصال کے باعث اس کے شوق و محبت کے جذبات میں وہ جوش باقی نہیں رہتا اور وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ شب بیداری یعنی قیام اللیل مقام شوق میں وقوف کا نام ہے ان القیامی وقوفی فی مقام شوق لیکن یہ ایک مغالطہ ہے اور اس مغالطے کے باعث بہت سے مدیان حقیقت ہلاک ہو گئے ہیں جو کوئی اس کا ہے اس کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی حالت کا استمرار مشکل ہے کیونکہ انسان میں قصور کوتاہی تخلف یعنی خلاف ورزی اور شبہات کا گزر ہوتا ہے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور ہستی کو کونین میں روحانی مدارج حاصل نہیں ہو سکتے بائیں ہمہ سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت شبانہ سے بنیازی نہیں برتتے تھے اور آپ اتنی دیر تک قیام فرما رہتے تھے کہ پائے اقدس متورم ہو جاتے تھے اس سلسلے میں بسا اوقات بحث کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے فرمایا ہے کہ قیام اللیل کی شرعی حیثیت قائم ہو جائے فع لکھ بس جب ایسی صورت ہے تو ہم پر آپ کی اتبا اور بھی ضروری ہے بلکہ اس کے علاوہ اس قیام اللیل میں ایک نقطہ اور بھی پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ رات کی عبادت کو ترک کرنے اور بارگاہ الہی میں قربت کے حصول کا دعویٰ کرنا اور خواب و بیداری میں فرق نہ کرنا ایک روحانی آزمائش اور ابتدائی حال ہے اور اس طرح اپنے حال کو مقیت کرنا اور اس کا حکم بجا لانا ہے لیکن جو حضرات روحانی پر طاقتور ہوتے ہیں وہ صرف حال کے تابے اور پابند نہیں ہوتے بلکہ وہ حال پر تصرف کرتے ہیں یعنی حال ان کا تابے ہوتا ہے وہ حال کے تابع نہیں ہوتے بس اس نقطے کو خوب سمجھ لینا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے بعض و فقا میں اس حال کا مشاہدہ کیا ہے اور فضل ایزدی سے ہم پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ وقوف یعنی جمود او قصور ہے شیخ حسن سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ اے ابو سعید میں تندرستی کی حالت میں رات بسر کرتا ہوں اور میں رات کو اٹھنا بھی چاہتا ہوں سامان تہارت بھی تیار رکھتا ہوں پھر کیا بات ہے کہ میں رات کو عبادت کے لیے اٹھ نہیں سکتا شیخ حسن رحمتہ اللہ علیہ نے جواب میں جواب میں فرمایا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو مقید کر رکھا ہے عابد کو دن کے وقت گناہوں سے بچنا چاہیے اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو رات کے وقت کو اپنی قید میں لے آئے یعنی رات کو عبادت کرے شیخ نوری رحمتہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے ارتکاب کے باعث سات ماہ تک شب بیداری کی فضیلت سے محروم رہا ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون سا گناہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ ریاکار ہے یعنی ریاکاری سے رو رہا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں علی کرزبن وہرا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو روتے ہوئے پایا میں نے ان سے کہا کہ اے شیخ کیا ہوا کیا آپ کے کی کسی عزیز کے مرنے کی خبر ملی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے میں نے عرض کیا کہ کیا کہیں کیا کہیں آپ کے درد ہے جس کی تکلیف سے آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا اس سے بھی سخت بات ہے بس میں نے عرض کیا کہ بتائیے مجھے کہ کیا معاملہ ہے انہوں نے فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہے اور میرا پردہ لٹکا ہوا ہے جس کے باعث کل میں اپنے اوراد معمولہ کو نہ پڑھ سکا یعنی دن اور رات میں تمیز نہ ہونے کے باعث مقررہ اور معمولا اورات کا پڑھنا فوت ہو گیا یہ شاید کسی گناہ کا نتیجہ ہے جو مجھ سے نادانستہ سرزد ہو گیا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ احتلام بھی ایک قسم کی سزا ہے یہ قول بالکل درست ہے کیونکہ وہ حضرات پرہیزگار اور محتاط ہیں وہ اپنی پرہیزگاری اور علم کے ذریعے سے احتلام کا دروازہ بند کر سکتے ہیں احتلام تو اسی کو ہوتا ہے جو اپنے حال سے ناواقف ہے اور جو اپنے وقت کے حکم اور اپنے روحانی آداب سے غافل ہو گیا ہو اور جو شخص اپنے وقت کی پوری پوری نگہداشت اور مکمل حفاظت کرتا ہے اور آداب روحانی کا ہر لہجہ خیال رکھتا ہے اگر اس کو احتلام ہو جائے تو اس کا موجب بس یہ گناہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا سر تکیے پر رکھ لیا ہو بس ایسے شخص کو ہمت سے کام لے کر تکیے کا استعمال بھی ترک کر دینا چاہیے کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا یہ گناہ یعنی بغرض استراحت بالش زیر سر رکھنا نہیں ہوتا وہ اپنے سر کے نیچے تکیہ محض اس لیے رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے شب میں اس کو مدد ملے مگر بعض لوگ اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں یعنی اس صورت میں بھی احتلام ہو جاتا ہے تو جب اتنی مقدار استراحت بھی احتلام کا سبب بن سکتی ہے اور ایک گناہ بن سکتی ہے تو روحانیت کے ان دوسرے گناہوں کا جن کا تعلق ارباب معرفت سے ہے اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے بس اس کو ارباب معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں اور وہی اس کی شناخت کر سکتے ہیں بعض ارباب طریقت تکیہ اور نرم بستر استعمال کرتے ہیں بعض حضرات یعنی ارباب طریقت نرم بستر اور تقیہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں یعنی ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں بھی احتلام سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کو احتلام کے ذریعے سزا نہیں دی جاتی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے افعال کی اندرونی اور بیرونی کیفیتوں سے واقف ہوتے ہیں بس وہ اپنی وسعت علم اور پاک نیت کی بدولت بہت سے شبیداروں سے بازی لے جاتے ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندہ خدا سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگاتا ہے جب وہ نیند سے اٹھ کر ذکر خداوندی کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور دو رکاط نماز جب ادا کرتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اس کے نتیجے میں صبح کے وقت وہ چاق و چوبند ہو کر اور خوش مزاجی کے ساتھ اٹھتا ہے ورنہ سست و کاہل اور بدمزاج بن کر اٹھتا ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو صبح تک سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے ان منحطل شیطانی فی ادنی شب کے موانع دنیا کے بہت سے کاموں میں مشغولیت اعضا کی تکان شکم سیری فضول گوئی اور یاوا گوئی شور و شغب میں مصروفیت دن کا قیلولہ ترک ایسے امور ہیں جو شب میں حائل ہوتے ہیں بس کامیاب وہی شخص ہے جو اپنے وقت کو غنیمت سمجھے اپنے درد اور اس کی دوا سے آگاہ ہو اور اس سلسلے میں غفلت اختیار نہ کرے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ولا مل فیہمل